یا معلاجرین خمس خصال اعوذ بلاہ ان کو اے مہاجرین کی جماعت پانچ عادتیں ہیں پانچ باتیں ہیں میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں تم لوگ ان عادتوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ نمبر ایک ما بہرت الفا حشتفی قوم قطو حت عالن بحا الب طلوبین فیصف جب بدکاری کسی قوم میں عام ہو جاتی ہے حتٰ کہ اسے وہ علانیہ اور کھلم کھلا کرنے لگتے ہیں تو ان میں طاعون وبائیں اور بیماریاں پھیل جاتی ہیں ایسی وبائیں اور بیماریاں جو کہ ان کے پہلو میں نہیں تھی اب یہ ایڈز وغیرہ کی جو بیماریاں ہیں لا علاج قسم کی بیماریاں ہیں اس کے لیے کھلی ہوئی مثال ہے نمبر دو امان قومین و شدت وجور سلطان اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان پر قحط آ جاتا ہے اور وہ اخراجات میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں یعنی اقتصادی اعتبار سے ان کو بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں اور بادشاہوں کا ظلم ان پر زیادہ ہو جاتا ہے نمبر تین وما مناقم اور جب کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دیتی تو بارش رک جاتی ہے ولابہ فرو اور اگر یہ حیوانات نہ ہوتے یہ مویشی نہ ہوتے تو بارش بالکل نہ ہوتی نمبر 4 ولا خفر قوم العهد الا سلت الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم اور جب کوئی قوم بدع حدی اور عہد شکنی کی عادی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی ان پر غیر دشمن مسلط کر دیتا ہے ایک تو داخلی دشمن ہے خارجی دشمن ان پر مسلط ہو جاتا ہے اور وہ دشمن اس قوم کے ہاتھ میں موجود بعض چیزوں کو پھر چھین لیتا ہے اور لوٹ کر لے جاتا ہے جیسے کہ ہماری ہندوستانی قوم پر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی مسلط ہوئی اور اس نے ہمارے مال و دولت کو جس طرح لوٹا ہے وہ تاریخ میں موجود ہے جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے نمبر پانچ وما لم تعمل ائمتهم بما انزل اللہ حفیح کی تبیح اللہ اور جب کسی قوم کے حکمران اللہ کی شریعت کے مطابق حکم نہیں کرتے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو اللہ تعالی انہیں خانہ جنگی میں مبتلا کر دیتا ہے اور ان کی آپس کی جنگیں بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں وطن عزیز پاکستان کی مثال اس کے لیے کافی ہے یہاں پر ہر صوبے میں علاحدگی کی تحریکیں اور مختلف قسم کی سیاسی سماجی دینی اور دنیاوی ہر قسم کی مشکلات ہیں یہ ملک جب سے بنا ہے یہ اللہ تعالی کا ایک عطیہ ہے لیکن اس عطیہ اور اس تحفے کو جس طرح تباہ و برباد کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے یہ سب کے سامنے ہے بطور مثال ہمارے ایک ساتھی کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستان ایک جنت ہے جس میں ابلیس کی حکمرانی ہے اور ہماری جنگ بھی الحمدللہ ان ابلیسوں کے خلاف ہے ہماری جنگ نہ تو وطن عزیز پاکستان کی زمین کے خلاف ہے ہم تو اسی زمین کی پیداوار ہیں اور نہ ہی پاکستانی عوام کے خلاف ہے پاکستانی عوام تو ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری یہاں رشتے داریاں ہیں ہم سب ایک ہیں اس میں تو دو باتیں ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ یہ ہمارا وطن ہے ہماری زمین ہے ہماری سرزمین ہے ہماری زر زمین ہے تو ہم اپنی زمین کے دشمن تو نہیں ہو سکتے اپنے وطن کے دشمن نہیں ہو سکتے ہاں ہم ان کے دشمن ہیں جنہوں نے وطن کو وطن بنایا ہوا ہے شاید آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفی عطا فرمائے میرے بھائیوں استاد محترم یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی کی سنت اور اللہ تعالی کے نظام کو اور اللہ تعالی کی ترتیب کو سمجھنا چاہیے جب جب ہم اللہ تعالی کی شریعت کے مطابق چلتے ہیں تو ہم غالب رہتے ہیں اور جب جب ہم اللہ تعالی کی شریعت کو چھوڑ کر اپنی طبیعت کے مطابق چلتے ہیں تو ہم مغلوب ہو جاتے ہیں اللہ جل جلالہ فرماتا ہے ان احسن تم احسن تم اگر تم لوگ اچھائی کرتے ہو تو اپنی ذات کے لیے اپنی جان کے لیے اچھائی کرتے ہو وہی نسا تم فلاح اور اگر برائی کرتے ہو تو اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچاتے ہو اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ باتیں کھول کھول کر بیان کی ہیں اللہ تعالی کے ساتھ کسی بھی انسان کا نہ نصبی رشتہ ہے نہ خاندانی رشتہ ہے نہ سسرالی اور ننیالی رشتہ ہے کوئی بات نہیں وہ جزاؤ سید سید برائی کا بدلہ برائی ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے ایک نظام ہے میرے بھائیوں میری بہنوں آج کے سبق میں استاد محترم نے دو باتیں بیان کی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکولر طبقہ لادین قسم کے لوگ ہماری اسلامی تاریخ کو غلط روپ میں پیش کرتے ہیں دوسری بات آخر ہم اس نتیجے تک کیسے پہنچے اپنی غلطیوں کی وجہ سے پہنچے کوتاہیوں کی وجہ سے پہنچے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے صلف جو ہیں وہ سب کے سب ابلیس تھے نہ تو وہ ابلیس تھے نہ تو وہ جبریل تھے وہ بشر تھے کمی کوتاہی ان سے ہوئی ہے اور اسی کمی کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالی کی ترتیب اور سنت کے مطابق وہ, وہ اختیار اور اختیار سے محروم ہو کر آج غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ سے شریعت کی طرف لوٹیں اور غالب قوم کہلائیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طبیعت کو قربان کریں اور مغلوبیت سے بچیں آج کے سبق کا یہ خلاصہ ہے اگلے سبق میں انشاءاللہ اللہ استاد محترم کچھ نکات بیان فرمائیں گے جن سے یہ واضح کرنا مقصود ہے جن کی بنیاد پر یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ہمارے اسلاف چاہے جیسے بھی تھے ان کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی موجود تھیں خوبیاں انسان کے اندر ہوا کرتی ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں نکتوار ان خوبیوں کا ذکر کیا جائے گا اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور سچا مسلمان بنائے اور ہمیں اچھی خالص اسلامی حکومت عطا فرمائیں جس کے سائے میں ہم الہی قانون اور ربانی نظام کے مطابق زندگی گزار سکیں وصلی اللہ تعالی على خیر خلق ان انت محمد اجمائین الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ